اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسی انہوں نے ہم سے توڑ دی انہی اللہ انہین دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہے کر اور وہ دو سے نکلنے والے ناؤ